بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا المدثر اے چادر میں لپٹنے والے قم فأنذر اٹھو اب خبردار کرنے لگو فكبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو ولا اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہاں ہو ولربك فصبر اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو نو کو پھر جب سور پھون جائے گا مناسی يوم تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا غیر یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ومن خلقت وحیدا مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا جہ مم دودا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا بنی نشہ اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے او میں اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی ان میں پھر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں کل ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے صعودا میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی تمکی سو پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی تم پھر اس نے نگاہ کی تمو ابس پھر دیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا تم ادب پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا ان هذا الا سحر يؤثر پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے ان هذا الا قول البشر پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے سقر میں قریب اس کو سکر میں داخل کروں گا وما ادراك ما سقر اور تم کیا سمجھے کہ سکر کیا ہے لا ولا تذر وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لشو اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی علیہا اس پر انیس ہے۔ م جلنا ابل ملکوں میں جالنا دت ہوں سی نل دین کپولیست دین اوتلین منو مل تلین او تکل ملی پو لو كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اور ہم نے دو ذک داروغ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اس سے اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائے اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے اور جو کافر ہیں کہیں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 واللیل اذ ادبر اور رات کی جب رخصت ہونے لگے والصبح اور صبح کی جب روشن ہو جائے انہا لائحدا کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے نذیرا للبشر انسان کے لیے ڈر کی چیز لمن شاء منكم ان اینت او اویت یعنی اس شخص کے لیے جو تم سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے کلو نرسی بیما ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دانی طرف والے نیک لوگ فی جس جن تمہیں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے پانل مجرم گناگاروں سے میں سڑک کم فی کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہوف وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے ولم نكن طعم اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے وَكُنَّا مع اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے وَكُنَّا نكذب اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی فما تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی عن ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردہ ہو رہے ہیں حُمرٌ گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتی ہیں من جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں بل يريد كل منهم ان يؤتا خحفا اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے بل لا ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے کل کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے فمن شاء ذکره